لا احترام تمام ناظرین و تمام مشاہدین اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ ہر جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کتاب الجام میں جو برے اخلاق کے ڈراوے کباب ہے اس کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے گشتہ درس میں حدیث نمبر چوبیس شیخ محترم نے ہمیں پڑھایا تھا جس میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الا تصب الاموات فعین افبو الا مقدم سعید بخاری کی روایت اس کی آپ نے شرح کی تھی لیکن اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی جسے انشاء آج کے درس میں شیخ محترم پورا کرنے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ٹائمنگ میں تھوڑی سے تبدیلی کی گئی ہے اور تبدیلی یہ ہے کہ آنے والے پچیس فبروری اور چار مارچ کو درس کی شروعات کا جو ٹائم ہوگا وہ ہے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ساڑھے چار بجے سے پانچ چالیس تک اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات بجے شام سے لے کر کے آٹھ بجے کر کے دس منٹ تک الحمدللہ اب ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ مل رہا ہے اس سے پہلے ایک گھنٹہ ملتا تھا اب چونکہ دن تھوڑا بڑا ہو رہا ہے رات تھوڑی چھوٹی ہو رہی ہے گرمی آنے محمد. والی ہے اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اور زیادہ ہمیں انشاءاللہ وقت ملے گا اور زیادہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں گے تو یہ آنے والے دنوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ساڑھے چار بجے سے لے کر کے پانچ چالیس تک درس رہے گا انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات بجے شام سے لے کر کے آٹھ بج کر کے دس منٹ تک درس انشاءاللہ شیخ محترم کا ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمد للہ جبیل دعوا سینٹر کی طرف سے یہ تمام دروس پیش کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے شیخ محترم ابو زی ضمیر اللہ حدیثوں کی شرح کرتے ہیں اور گشتہ ہفتے جس حدیث کی شرح کی شروعات شیخ نے کی تھی کہ مردوں کو برانا کہو اس کے تعلق سے انہوں نے کچھ باتیں رکھی تھیں اور ایک بات ہمارے سامنے رکھی انہوں نے کہ کی کیا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے یا اس کے اندر کچھ خصوصیت ہے یعنی یہ خاص ہے یہ عام حدیث ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ کی یہ عام نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر باقاعدہ اس بات کی اجازت موجود ہے کہ جو وفات پا چکے ہیں یا جو زندہ ہیں اگر ان کے ذریعے سے دین اور شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ان کی خامیوں کو بیان کرنا چاہیے بلکہ بعض عورتوں میں واجب ہو جاتا ہے پرانے کریم پورا شاہد ہے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں سابقہ قوموں کی برائیوں کو بیان کیا ہے کچھ لوگوں کے نام کو لے کر کے اللہ رب العالمین بیان کیا فراؤن ہے ابو لہب ہے ابو لہب کے لیے جہنم کی وہی سنائی اس کی بیوی کے لیے جہنم کی وہی سنائی تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے تحت جو لوگ وفات پا چکے ہیں مر گئے ہیں اگر ان کے ان سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرے بتائیں اگر ان کی ذات سے ان کی کتابوں سے امت کو دین کو نقصان پہنچتا ہے تو شیخ محترم تشریف لا چکے انشاءاللہ مزید باتیں اس کے تعلق سے ہمارے سامنے رکھیں گے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی اور ہم سب لوگوں کو اسے زیاد اس سے زیادہ زیادہ استفادے کی توفیق دے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں علیکم اور علیکم آپ لوگوں سے گزارش ہے <تصفح> کہ آپ لوگ شیخ کے درس کو دلجمی اور سکون کے ساتھ سنیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو یا اس درست کو لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ظاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 قابل اترام قبیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ مکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں <تصفيق> حافظ ابن حجر السلانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا حصہ جو برے اخلاق سے متعلق ہے باب ترحیب من مساو الاخلاق برے اخلاق سے ڈراوے اور ان پر وعید کا بیان اس باب سے کچھ حدیثیں پچھلے کئی دروس میں ہم دیکھ رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان برے اخلاق سے بچیں جو دنیا میں ذلت اور آخرت میں ندامت اور عذاب کا ذریعہ ہے ایک مسلمان کو جہاں اپنے ایمان کی تقویت اور عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے آج جس حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اس کا ایک حصہ ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں اور شیخ نے بھی اس میں یہ بات بتائی کچھ حصہ اس کا انہوں نے بھی ذکر کیا اس کی طرف اشارہ کیا اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ مسائل جو اس کے زمن میں ہیں اور بعض احادیث بھی اس بات میں آئی ہیں تو ان کا متعلق ہم کریں گے انشاءاللہ وعنائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الاموات فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا اخرجہ البخاری عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الموات مرے ہوئے لوگوں کو اموات کو جو دنیا سے فوج شدہ لوگ ہیں چلے گئے ان کو برا مت کہو ان کی برائی بیان مت کرو ان نہ قدموں اس لیے کہ جو کچھ اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ اس کے انجام سے دو چار ہو چکے ہیں وہ اس کی طرف چلے گئے ہیں وہ اپنے انجام کی طرف چلے گئے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر لان تان کرنا ان کی برائی کرنا منع ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو کچھ انجام ان کا ہونا تھا اب تو انجام ہی سامنے آ گیا تو تمہارا ان کے بارے میں کچھ بولنے سے ان کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لہٰذا اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں برائی نہ کی جائے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کس کے بارے میں یہ ہے مسلمان ہیں کافر ہیں بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں میں سے لوگ ہیں لیکن بعض دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کفار بھی ہیں وہ کیا قیودات ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے لیکن ایک شبہ اس میں جو پچھلے درس میں آخر میں جس پر گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ کیا مطلقن کو فار کی برائی نہیں کی جائے سرے سے ان کو نہ کہا جائے جو دنیا سے چلے گئے تو اس بارے میں جیسا کہ شیخ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی برائی بیان کی اسی طرح سے افراد کے بارے میں کہا قارون کے بارے میں نمرود کے بارے میں ہمان کے بارے میں اور اسی طرح سے فرعون کے بارے میں اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام لے کر ابو لہب کے بارے میں اور اس طرح سے کئی لوگ ہیں اشارتن ان کے بارے میں قرآن کریم میں وعید ان کی برائی ان کا عیب آیا ہے جیسا کہ آگے بھی ایک حدیث میں آئے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو برا نہیں کہنا چاہیے لیکن قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے بے نہیں نام لے کر ان کو برا کہا ہے زندوں کو بھی اور جو دنیا سے چلے گئے فرون جو چلا گیا اور ابو الحب جو اس وقت موجود تھا دونوں کی برائی اللہ تعالی نے کی نام لے کر کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الگ اطلاق نہیں ہے کہ کوئی بھی میں تھوڑ نہیں بولنا چاہیے ایسا نہیں ہے اگر کسی کی برائی سماج میں عام ہے چاہے وہ زندہ ہو یا وہ دنیا سے گیا اور برائی چھوڑ کے گیا اور لوگ اس کی برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ایسے انسان کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی دیکھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں لمما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح يطرح قميصته له على وجهه۔ آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیا موت کی شدت جب اپ کو محسوس ہونے لگی تو اس وقت آپ نے اپنی ایک چادر اوڑ رکھی تھی اور آپ وہ چادر اپنے وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے فَإِذَا بِهَا كَشَفَهَا عَنْ جب آپ کو ذرا سی گھٹن محسوس ہوتی تو آپ وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے ہیں وَهُوَ اور آپ اسی حال میں یہ بات کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذروا ما صنعو آپ کہہ رہے تھے اللہ کی لانا تو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سداگاہ بنا دیا اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے یا اپنی اپنے نبیوں کی قبروں کو قبلہ بنا کر قبلے اور قبروں کو قبلے کے درمیان اور اپنے درمیان رکھ کر سجدہ کرنے لگے تبرک کے طور پر ان کی تعظیم کے طور پر شیخ الابانی نے بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا اپنی کتاب میں الساجد آ, نام کی کتاب شخ الابانی کی ہے اس میں خاص طور سے اس مسئلے پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے تو یہود کیا کرتے تھے اپنے اور قبلے کے درمیان قبر رکھتے تھے اور سجدہ جب قبلے کو کرتے تھے تو قبر بھی درمیان میں ہوتی تھی اس کی تعظیم کے طور پر کہ عبادت بھی ہو جائے اور قبلہ بھی کے درمیان قبر کی بھی تعظیم ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے عبادت بھی ان کی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اتفاد و قبورہ امبیائی مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لانت کرنا اس اعتبار سے تھا کہ ان کے اس برے عمل سے آپ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے چونکہ آپ کا آخری وقت تھا وفات کا وقت قریب تھا آپ امت کو خبردار کر رہے تھے کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں کیا تو کہیں تم ایسا نہ کرنا یہاں ایک شبہ چونکہ ذہن میں آگئی بات, آ بات یہود و نصارہ پر لانا تو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سداگاہ بنا لیا بعض لوگوں نے جو منکرین حدیث ہے انہوں نے کہا کہ نصارہ کا تو ایک ہی نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام تو امبیا کہاں آ ان کا اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں وہ تو وفات ان کی نہیں ہوئی تو ان کی قبروں کو سداگاہ بنا لیا تو یہود نے بھی بنایا اور نصارہ نے بھی بنایا نصار تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کی تو قبر بھی نہیں بنی اگر مانا جائے کہ وہ زندہ ہیں تو انہوں نے سرے سے اس حدیث کا انکار کیا بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہود کے انبیاں الگ ہیں اور نصارہ کے انبیاں الگ ہیں کیا نصارہ ان نبیوں کو نہیں مانتے ہیں جس کو یہود مانتے تھے جن کو نبی مانتے تھے یہود کیا مسلمان ان کو نبی نہیں مانتے جن کو یہود و نسارا نبی مانتے تھے انبیاء کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے تو یہود جن کو نبی مانتے تھے آج بھی نصارا ان کو نبی مانتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو یا ان کا کوئی نبی ہی نہیں تھا اور صرف یہود کا نبی تھا نہیں بلکہ دونوں کے لیے تقریباً یہ بات آئی ہے کہ دونوں جن کو نبی مانتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ وہ لوگ کرتے تھے تو اس سے شبہ نہیں ہونا بعض اوقات انسان کم علمی کی وجہ سے پہلے حدیث کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کی شرح دیکھنا چاہیے بلکہ بعض روایت اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف یہود کا بھی تذکرہ ملتا ہے یہود پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو دگاہ بنا لیا تو اصل کام ان کا تھا پھر ان کی طبعیت میں نصارہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے کہ جن جن کو انہوں نے نبی مانا تھا انہوں نے بھی مانا تھا بس انہوں نے ان کی خبروں کو بنا لیا تو انہوں نے بھی ان کی میں ویسا ہی کیا تو اس طرح سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ایک شخص پر نہیں بلکہ مستقل پوری قوموں پر اور یہ وہ لوگ ہیں جو چلے گئے تھے یعنی دنیا سے جانے والے لوگوں کے بارے میں ہیں ان پر آپ لانت کر رہے ہیں تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصلاح میں حدیث نمبر 435 پر اور امام مسلم نے المساجد میں حدیث نمبر 826 پر ذکر کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں قِيلَ فِي أَنَّ يَجُوزُ ذِكْرُ منهم <عنهم> کہتے ہیں کہ سب سے صحیح بات جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہ جو اس بارے میں بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ان اموات الکفارفساق جو لوگ دنیا سے فوج شدہ ہیں چلے گئے دنیا سے چلے گئے چاہے وہ کفار ہوں یا وہ فساق ہوں مسلمانوں میں سے فاسک گناہگار لوگ ہوں یا سرے سے اسلام سے باہر کفار ہوں و ذکر و مساوی ان کی برائیوں کا ذکر کرنا جائز ہے کیوں لحریم و تنفیران ہو ان, ان سے تحدیر کے طور پر اور ان سے تنفیر کے طور پر یعنی انہوں نے جو برائی کی اس برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے یا دیکھو انہوں نے ایسا غلط کام کیا اس سے بچانے کے لیے یا کسی شخص کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہو تو اس کی شخصیت کے عقیدت دلوں سے نکالنے کے لیے یہ کہا جانا چاہیے بعض اوقات اہل بدائت ہوتے ہیں جو بظاہر بہت تقوی شیار ہوتے ہیں برائیوں سے بچنے والے اور حرام نہیں کھاتے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑے جبہ ہے اور بالکل امامہ باندھے ہوئے ہیں ڈاڑی لمبی ہے ایک دم تو اس طرح کی چیزیں ان میں دیکھنے میں آتی کوئی آدمی ان کو دیکھتا ہے تو ان کی صورت سے ان کی حیثت سے ان کی حالت کو دیکھ کر اور ان کے تقوا وغیرہ کو دیکھ کر جوازوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے لیکن اس کے ذمن میں ان کے پاس جو عقائد ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں وہ قبر قبر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو باللہ مانتا ہے کوئی ہر جگہ اللہ کو مانتا ہے کوئی آدمی بدعات میں مبتلا ہے تو بلکہ بعض اوقات ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی گندگیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں چاہے مال کے اعتبار سے ہو چاہے وہ عورتوں کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جو اس طرح کے لوگ ہیں چاہے اخلاقی بگاڑ میں ہو یا پھر عقیدے یا منہج کا بگاڑ ان کے اندر ہو ان کے بارے میں بتانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے جیسا کہ شیخ نے بھی کہا کیوں جائز ہے اور کیوں واجب ہے واجب اس لیے کہ امت کو اس برائی سے بچانا ضروری ہے ایک آدمی دنیا سے چلا گیا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو گئے نام جو بھی غلطی ہوئی اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو ٹھیک ہے اگر معاملہ ان تک محدود ہوتا جیسے ایک آدمی ہے لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے لیکن ذاتی طور پر زندگی میں اس کی کچھ برائیاں ایسی تھی جو ہم جانتے ہیں ضروری ہی نہیں کہ اس کی تشہیر ہم کریں اس لیے کہ چھپ وہ مان لیجیے شراب پیتا تھا لوگوں کو نہیں معلوم ہے کسی کو پلائی نہیں اور شراب کی اس نے تشہیر نہیں کی اس نے دعوت دی نہیں لوگوں کو اس کی تحسین لوگوں کے سامنے نہیں کی اپنی برائی کو اچھا کر کے نہیں بیان کیا ذاتی گنا اس کا تھا ذاتی ایب تھا گھریلو زندگی میں کوئی ایب اس کا تھا بیوی کے ساتھ تعلقات میں اس کے ظلم و زیادتی کا معاملہ تھا یا اولاد کے تعلق سے کچھ میراث میں اس نے جو معاملات جو ہے غلط کیے تھے یا بھائی بہنوں کی میراث خالی کچھ بھی معاملہ اس کا ہے ذاتی زندگی میں تھا لیکن اس آدمی نے امت میں وہ چیز نہیں پھیلائی تو ایسا اگر کسی کا گناہ ہے اس پر پردہ ڈالنا یہ خیر ہے یہ خیر ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسا گناہ پیچھے چھوڑ کر جائے جو پوری امت کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے بداعت کو اچھا کر کے بنائے کوئی بدعت گھڑ لے یا شرکیات کی دعوت دیتا ہو ایسی کتاب کو ہی لکھی جس کو آج بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یا ایسے اس کے آڈیو یا ویڈیو میں بیانات اس کے ہیں خطابات اس کے ہیں کہ آج بھی لوگ اس کو نشر کر رہے ہیں یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا وہ عام ہے اور لوگ اس کی طرف جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ان کا فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہوگا اس جو چلے گئے ان کو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی بات فاج باقی ہے لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں لہٰذا اس کی خیرخواہی اگر یہ ہے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک یہ ہے کہ اس کی برائی نہ کی جائے تو باقی جو زندہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ان کو برائی سے بچایا جائے کسی ایک مسلمان کے لیے پوری امت کو گمراہی میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایک کی خیر آپ کریں اور باقی سارے مسلمانوں کی خیرخواہی آپ نہ کریں یہ صحیح نہیں ہے لہذا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی برائی سے دوسرے لوگوں کو غرر پہنچ رہا ہے اور اس سے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں تو چاہے وہ دنیا سے جا چکا اس کی برائی بیان کرنا لوگوں کو اس سے اور اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے اس کی عقیدت کو توڑنا اور اس کی برائیاں جو اس نے کتابوں میں لکھی ہیں یا اس نے لوگوں کے سامنے بیان کی یا کچھ اس نے خرافت پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا تو اس کے اوپر بھی تنقید کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو وہ برائی معلوم ہو اس سے وہ بچیں اور اس شخص سے بھی بچیں کہ کوئی ایک بیان اس کا اچھا ہے لوگ اس پر دل آ گیا اب اس کے سارے بیانات سننے لگے تو اس کے بارے میں بولنا یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو اس نے صحیح کہی لیکن اس کی پچاسوں باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں بعض لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی امت میں اتفاق ہونا چاہیے اور امت میں اس طرح کا توڑ نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے ماننے والے الگ الگ ہیں تو سب مل جل کے سبھی کو درگزر کا معاملہ کریں جائیداد کے معاملے میں یہ لوگ درگزر نہیں کرتے ہیں رشتہ داریوں کے معاملے میں درگزر نہیں کرتے ہیں ذاتی تجارت کے معاملات میں درگزر نہیں کرتے ہیں, کمپیٹیٹرز کے ساتھ میں لیکن چاہتے ہیں کہ دین کے معاملات میں درگزر کریں اور مسلمان حلال اور حرام اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور خطا اور ثواب سب کو برابر تو پھر دین پہ چلنے کا کیا مطلب ہے پھر تحقیقات کا کیا مطلب ہے دین کے معاملے میں ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں جو صحیح ہے حتیٰ کہ اگر کوئی عالم صحیح بھی ہے اور اس کی کوئی خطا ہے وہ لوگوں میں عام ہو رہی ہے نشر ہو رہی ہے تب بھی اس کا ادب اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی خطا کے بارے میں اہل علم رد کرتے ہیں اس کی اس کی اس کا مقام اپنی جگہ بڑے بڑے علماء دنیا سے گزرے آپ دیکھیے بڑے بڑے ائمہ دنیا سے گزرے لیکن انہوں نے اپنے سے بڑے علماء کی کتابیں یا ان کی کوئی تحقیق اگر خطا ان کے نزدیک تھی تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اس پر ترتیب کی ہے تو گمراہ لوگوں کا معاملہ تو بہت ہی دور کا معاملہ ہے یعنی یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے ان کی بھی خطا اگر کوئی ہے جو عوام میں جا رہی ہے اور عوام اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو ان کے ہی بعض اوقات ان کے ہی تلامزہ نے ان کے اسٹوڈینٹس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ یہ طریقہ ہمیشہ سے اہل علم کا اہل حق کر رہا ہے تو اہل باطل پر تو امباب اولا رد کیا جانا چاہیے چاہے وہ زندہ ہو یعنی جب تک زندہ اس پر رد کر سکتے ہیں چلا گیا تو چھوڑ دیں اس کو اب تو زیادہ مقدس ہو جاتا ہے ہمارے ہاں پر ہمارے محشرے میں عام طور سے یہ بات ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے وہ مقدس نہیں بنتا ہے جیسی دنیا سے چلا جاتا ہے رحمتہ اللہ علیہ ہو جاتا ہے پھر اس کی بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں ہوتی ہیں اس کی سوال حیات لکھی جاتی ہے اس کا جب بھی تذکرہ آتا ہے اس کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور تقدس پیدا ہو جاتا ہے مرتے ہی آدمی اونچا ہو جاتا ہے تو اب تو زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے کو اس سے متنبع کیا جائے اس کی تحریر کی جائے یہ نہیں کہ بلا وجہ آپ کریں لیکن یہ کہ واقعی جب مقام اور مناسب موقع ہو اور اس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت میں ضروری ہو جاتا ہے تو یہ بتانا ضروری تھا تاکہ کوئی آدمی اسی کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے فلا عالم آپ کے فلا عالم دیکھو وہ تو تنقید کرتے ہیں پھر آپ کی بات سے تو وہ غلط ثابت ہوئے نہیں یہ جو جس پس منظر میں بات کہی گئی ہے وہ کہ بلا فائدہ آدمی کسی کی برائی کرے اس کی ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں بولنے لگے جو کہ چھپی ہوئی تھی تو خامخواہ اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر کسی آدمی کی گمراہی عام ہے اور لوگ اس سے گمراہ ہوں گے تو بتانا ضروری ہے تو کہتے ہیں کہ وہ پر اتفاق ہے کہتے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ راویوں میں سے جو مجروح روات ہیں حدیث کے بیان کرنے والے راوی ان کے اندر اگر کوئی ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے ان کی حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے تو اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں چاہے وہ زندہ ہوں یا فوج شدہ ہوں ان پر تنقید کی جائے گی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی گھڑی ہوئی یا ان کی غلط حدیثیں جس میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ امت میں عام ہو جائے تو ایسے راویوں کا حال امت میں اہل علم میں محدثین نے اور ناقدین حدیث نے بیان کیا ہے فتح الباری میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو انسٹھ پر تو پھر کفار کو برا کہنے کے بارے میں اور بھی کچھ آیا ہے اور کیا وجہ ہے جو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یا پھر کفار اس میں آتے ہی نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادو مسلمن بی کافرین فرین امام حاکم اور بحقین اس کو روایت کیا ہے سات ہزار حدیث نمبر اکیا حدیث صحیح ہے یہ اس پس منظر میں ہے کہ مان لیجئے کوئی مسلمان اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ اور وسلم کے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا ایک آدمی مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں اب باپ مر گیا اور اسلام کی مخالفت کرتا تھا یا برائیاں اس کے اندر تھی اور کبھر ہی پہ مر گیا یا کوئی بھائی تھا کسی کا کسی کا چچا تھا کسی کا کوئی رشتہ دار تھا کسی کی اولاد مسلمان نہیں ہوا اب مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس میں ایک آدمی اسی کی برائی کر رہا بڑا خبیز تھا بڑا نکما تھا, تھا اور بہت ساری باتیں کہہ رہا برا ہو اس کا الانت ہو اس پر تو کیا ضرورت ہے اس کی وہ تو چلا گیا دنیا سے اور سب کو معلوم ہے وہ برا ہے تو خامخواہ جو آدمی اس کا رشتہ دار ہے اس کے سامنے اس کی برائی کر کے کیونکہ اس کا تو کچھ نہ کچھ تعلق اس سے تھا اس کو کیوں ازیت پہنچا اس طرح سے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے لا تو مسلمان کو ازیت مت پہنچاؤ کافرین ایک کافر کو برا کہ کے. کافر کو برا کہ کے مسلمان کو عذیت مت دو اس تعلق سے اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاتسب الاموات فت ادالاحیا مرنے والوں کو مرے ہوئے لوگوں کو برا مت کہو اس طرح اس طرح کے نتیجن تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ اس کے جو جڑے ہوئے اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچاؤ امام احمد اور تمیدی نے سیل جام صغیر حدیث نمبر سات ہزار تین سو بارہ پر شیخیمین رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی yani, ادا سبب تم المئی تھا اقارب ہوں بدالک فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو برا کہو گے تو تم زندوں کو ازیت پہنچاؤ گے تکلیف پہنچاؤ گے اور وہ کون ہے زندے قریبی رشتے دار ان کو اس سے تکلیف ہوگی ہو تکلیف ہوگی تو چاہے کتنا بھی آدمی غلط ہو شرابی ہو جواری ہو جیسا بھی ہو رشتے داروں کا کچھ نہ کچھ اس سے تعلق قلبی ہوتا ہے اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اگر وہ کافر بھی ہو کچھ نہ کچھ لگا اس سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے چاہے مومن ہو یا کافر ہو کسی کا رشتہ دار اس کے, خ... اس کے سامنے بلا وجہ بغیر کسی مسلحت کے ایک آدمی اس کی برائی کریں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے ابن رحم اللہ فرماتے ہیں وہ قل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ اس کے پانے کے لیے اس کی سزا پانے کے لیے وہ تو چلے گئے جو بھی عمل تھا اچھا یا برا اس کا بدلہ بھگتنے کے لیے یا پانے کے لیے وہ تو چلے گئے آخرت میں وسلو ال وہ پہنچ گئے اس تک وہ قول یعنی من العمل جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا یعنی جو عمل انہوں نے آگے بھیجا تھا تمل سب بھی ہے اور اس وقت اب ان کے مرنے کے بعد ان کو برا کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے وصلوا إلى الجزاء. اس لیے کہ جو بھی جزا ان کو ملنی تھی اس تک پہنچ گئے وہ اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کو برا کہنا اب امت ہے بے معنی ہے بے فائدہ ہے ثم ان کا صار هناك سارا کاخرا اب اگر ان کے رشتہ دار زندہ ہوں جو اس برائی کو سن رہے ہیں ان کے بارے میں تو اب کہتے ہیں کہ اس برا کہنے میں ایک دوسری علت بھی آ گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسری وجہ بھی شامل ہو گئی وہی عیدا الاحیا کا معافی روایتی ترمی فتح اور وہ کیا ہے وہ اس کے رشتہ داروں کو ازیت اور تکلیف پہنچانا ہے تو دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ جو آدمی مر گیا اور اس میں کچھ برائی تھی اس کو برا مت کہو برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ مت کرو کیوں اس لیے کہ اب وہ اس کی جزا بھگتنے کے لیے چلا گیا جو بھی سزا اس کی تھی بھگتنے کے لیے چلا گیا اب تمہارا بولنے سے کیا ہونے والا ہے دوسری بات یہ کہ اگر اس کے رشتے دار ہیں زندہ ہیں اور ان کے سامنے تم یہ بات کہو گے تو تم ایک مسلمان کو تکلیف دو گے اور مسلمان کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے تو بلا سبب کسی کے بارے میں برائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر کوئی مسلحت ہے تو اور بات ہے اس تعلق سے صحیح بات یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ میت کی برائی نہ کی جائے اللہ یہ کہ اس میں کوئی مسلحت ہو فائدہ کیا ہے ہر چیز میں ایک اصل ہوتی ہے جیسے پانی میں اصل عباعت ہے اللہ یہ کہ اس بارے میں معلوم ہو کہ یہ حرام ہے اس میں کچھ نجازت ملی ہوئی ہے یا وہ چوری کا ہے یا اس طرح کی بات ہے اصل یہ ہے کہ پانی حلال بتا پینا تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اصل ہوتی ہے اس مسئلے میں اصل کیا ہے میت کے بارے میں برائی کے بارے میں اصل کیا ہے کہتے ہیں اس بارے میں اصل یہ ہے کہ ان کو برائی نہ کہا جائیں الا یہ کہ کوئی مسلحت ہو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں اِذَا كَانَ سَبُّ الْمَيِّتِ اِذَا كَانَ سَبُّ الْمَيِّتِ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَإِنَّهُ يُتَجَنَّبُ ایک بنیادی قائدہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر میت کو برا کہنے میں کوئی مسلحت نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے برا کہنے سے اس کو بچنا چاہیے یعنی اصل قاعدہ یہ ہے کہ مرے ہوئے کو برا نہ کہو ہاں مگر یہ کہ کوئی مسلحات ہو جتنی مسلحت زیادہ اہم ہوگی یا زیادہ شدید ہوگی اتنی ضرورت بھی اس کی بڑھ جائے گی تو تصحیل المام میں شیخ صالح الفا نے بات کہی ہے جو بلوغ المرام کی شب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کے بارے میں اذا ما لا جب تمہارا ساتھی دنیا سے چلا جائے مر جائے تو اسے چھوڑ دو اس کی برائیوں میں واقع نہ ہو اس کی ایب چینی میں اس کی برائی بیان کرنے میں واقع مت ہو مت پڑو اس میں اس کو چھوڑ دو آپ گیا اب دنیا سے چھوڑ دو اس کو تو یہ حدیث صاحبکم میں اشارہ ہے کہ یہ مسلمان ہے صاحب ایک مسلمان دنیا سے چلا جائے اس کی برائیاں بیان نہیں کرنا چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے صحیح جان الصیر حدیث نمبر سات سو چورانوے حدیث صحیح ہے حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دکھ رائند نبی صلی اللہ علیہ ایک شخص جس کی وفات ہو چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجلس میں اس کا تذکرہ کسی نے برائی کے ساتھ کیا فقال اللہ تدکرو حلکاکم حلکاکم الا کم اللہ بخیر اپنے مر مرنے والوں کا ذکر خیر کے سوا اور کسی ذریعے سے کسی طرح سے نہ کرو یعنی اپنے جو کچھ فوت شدہ لوگ ہیں مرے ہوئے لوگ ہیں ان کا تذکرہ برائی سے مت کرو بھلائی سے کرو اس حدیث کو امام نس نے روایت کیا ہے سی الجام صغیر حدیث نمبر سات ہزار دو سو یہ حدیث صحیح ہے ایک روایت میں ہے لا تدکرو اللہ بخیر اپنے مرنے والوں کا تذکرہ خیر ہی سے کرو ان کی بھلائی بیان کرو امام ابو داؤد اقتالی نے اپنی مستقبل کو روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار سو ستانوے اور سند کی صحیح ہے تو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کو گالی دینا اس پر لانت کرنا اس کو برا کہنا اس کے عیوب بیان کرنا لوگوں میں اس کی شخصیت کو مجروح قرار دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اگر اس کا ایب انفرادی تھا اس پر پردہ ڈالنا نہیں کی ہے اور اگر اس کا ایب ایسا تھا جو مسلمان معاشرے کے لیے مزب تھا تو ایسا انسان اس سے لوگوں کو متنوع کرنا اس کی تحریر کرنا اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا اگر مصلحت ہے تو بتانا ضروری ہے اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالی قران کریم میں اہل ایمان کے بارے میں خاص وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اوربانا انف الرحیم صورت الحشر آیت نمبر دس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں جو دنیا سے چلے گئے یا ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں دنیا سے جانے والوں کے بعد آنے والے لوگ یہ ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے یقل وہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اب نا اور ابانا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے ولی اخوانا اللہ پونہ بال ایمان اور اللہ اے, اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے صرف ہماری نہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کر جو ہم سے پہلے ایمان لا کے دنیا سے چلے گئے ولا تجافی قلوبینا لدین آ منو اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھ کسی کھوٹ کو ہمارے دل میں باقی نہ رہنے دے اور بنا ان نہ اے ہمارے رب تو بڑا اور والا ہے شف نرمی کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو اس آیت میں یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اپنے پچھلے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے دلوں میں خیر خواہی دعا اور مغفرت کی طلب و تڑپ ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں ہے جب آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کسی مسلمان کے لیے عذاب کی کیوں کریں کیا, کیا ہونے والا ہے اس کو عذاب ہو گیا آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں رہا یہ کہ اگر اس نے کچھ گمراہی پھیلائی ہے تو آپ اس کے لیے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے متنوع کریں لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ خیر ہے تو اس اعتبار سے اس مسئلے میں بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ میت کے بارے میں برائی نہ کی جائے اللہ یہ کہ کوئی مستحط ہو خصوصاً برائی نہ کی جائے اگر وہ مسلمان ہو اور اس کا ایب ذاتی ہو اور خصوصاً اس اعتبار سے کہ اگر وہ کافر بھی ہے تو اس کو برا بولنے سے کسی مسلمان کو اس کے قریبی رشتہ دار کو اذیت پہنچتی ہے تو کم از کم اس مجلس میں نہ کہا جائے تو یہ بات جو ہے اس پوری حدیث سے معلوم ہوئی اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے اطراف کئی اور احادیث اور دلیلیں ہوتی ہیں اہل سنت والجماعت کا طریقہ اصحاب الحدیث احل الحدیث کا طریقہ یہ ہے سلفی منہج یہ ہے کہ ہم ساری احادیث اور دلائل کو ایک ساتھ رکھیں اور پھر ان میں سے جو معنیٰ سامنے آتے ہیں اس کو لیں یہ نہیں کہ اٹھا کے کچھ بھی معنیٰ لے لیا اور دوڑ پڑے عمل کرنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے متعلق جتنے نصوص ہیں تو ہوں یا اس کے علاوہ بہت سارے اور دلائل ہوں قرآن میں ہوں حدیث میں ہوں ان سب کو دیکھ کر آثار کو دیکھ کر ہم کو مطلب لینا چاہیے تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم کچھ غلط مطلب لے لیں مطلق کو ہم مقید بنا دیں مقید کو مطلق کر دیں عام کو خاص کر دیں خاص کو عام کر دیں نہ صرف میں گڑبڑ کر دیں بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں تو موجودہ دور میں جو ایک مزاج چل پڑا ہے کہ پڑھ لیا اور بتانا شروع کر دیا اور اس کی بنیاد پر فتویٰ بھی دینا شروع کر دیا اچھا نہیں ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے علم کی گہرائی ضروری ہے اور علم کی گہرائی اگر ہمارے پاس نہیں ہے ہم گہرے علم والوں سے استفادہ کریں اس میں کیا نقصان ہے ہم چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے ہم آلریڈی چھوٹے ہیں ہم کو اس کا اطراف اور اس کی معرفت ہونا چاہیے یہ بھی علم کا حصہ ہے کہ انسان کو اپنی جہالت کا احساس ہو اس کو یاد رکھی ہے انسان پہ علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اسے اپنی لاعلمی کا احساس ہو یہ احساس ہونا اس کی علمی ترقی اور اس کے غلطی کرنے سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ حدیث کو کیسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اصل مسئلہ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا ال... اصل اصل یہ ہے کہ میت کو برا نہ کہا جائے اللہ یہ کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر پچیس کیا ہے ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے سماج میں ہے لوگوں میں تفریق ڈالنا لوگوں کو آپس میں لڑوانا لوگوں کے دل خراب کرنا یہ کبھی دنیوی مفاد کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کسی سے بغض زیادت کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ برائی ہے ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے یہ ایسی برائی ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہے جنت سے محروم کرنے والی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی شرح ہم دیکھیں گے۔ و عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات متفق علیہ ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جنت میں نہیں جائے گا کتات کون ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. مسلم کے الفاظ یہ ہیں لا يدخل الجنت نمام نمام جنت میں نہیں جائے گا کتات اور نمام یہ دو لفظ ہیں امام مسلم نے اس کو کتاب ایمان میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 105 اور بخاری میں بھی حدیث ہے بخاری میں حدیث نمبر 6056 پر یہ حدیث موجود ہے پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا تو کیا مسلمان نہیں رہتا ہے جو آدمی یعنی ایسا گناہ کرے اس سے پہلے کہ اس کو سمجھے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قطات اور نمام کیا ہے نمیما کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نمیمہ نمیما اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ہاں چغل خوری کہتے ہیں جس کو چغلی کرنا لیکن واقعی وہ بھی کیا ہے امام النوی رحمت العیہ فرماتے ہیں قال نقلو نقلو کلام الناس الى بعض کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں دیکھیں امام کہہ رہے ہیں علماء کہتے ہیں ہم لوگ بہت آہار محسوس کرتے ہیں کہنے میں کہ علماء کہتے ہیں ہم کو ڈائریکٹ حدیث بیان کریں گے ڈائریکٹ قرآن ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب ہم سے پہلے سلف نے کیا دیا ہے عجوبا مطلب کوئی آپ لے کر لوگوں میں بیان کریں کہ چودہ سو سال میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب مجھے سکھایا اور یہ فضیت مجھ کو بخشی معلوم نہیں کیا نہیں کہ کی میری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ایسی سمجھا دی کہ کسی نے بھی مطلب نہیں لیا جہالت ہے یہ, یہ آدمی نادان ہیں بہت بڑے خطرے میں ہے یہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے جو علما گزرے ہیں ان کی تحقیق کو ان کے ان کی تشریحات کو دیکھ کے اسے استفادہ کرے مسلمان علم والوں سے استفادہ کرنے والا ہوتا ہے ان سے مستغنی نہیں ہوتا ہے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا کہنا ہے تو نقل و کلام نمیمہ یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کی بات نقل کرے ایک کی بات دوسرے کو پہنچائے بابہ الہباد لیکن یہ پہنچانا کیسے ہو اعلیٰ جہت الفساد نہ ہوں ان میں آپس میں فساد ڈالنے کے لیے وہ باتوں کو نقل کرے اس کی بات اس کو سنا اس کی بات اس کو سنا کیوں سنائے تاکہ ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے یہ آپس میں نفرت کرنے والے ہو جائے آپس میں ان میں اختلاف پڑ جائے آپس میں دوریاں میں ہو جائے دشمن بن جائے تو لوگوں میں درار ڈالنے کے لیے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کرنا یہ کیا ہے نمیمہ ہے جائز نہیں یہ حرام ہے بعض علماء نے جو دو لفظ حدیث میں آئے ہیں تطاط اور نمام اس میں فرق کیا ہے اور عام طور سے علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہے لیکن بعض علماء نے کہا ایک تو ہیں لیکن نوعیت دونوں کی تھوڑی الگ ہے اس اعتبار سے وہ مشترک ہیں کہ لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے بات کو نقل کرنا لیکن بات سننے کے اعتبار سے اس میں تفریق علماء نے کی ہے مثال کے طور پر حافظ منزری رحم اللہ کہتے ہیں جن کی مشہور کتاب ہے التقریب الترهیب اس میں کہتے ہیں القتات والنمام بمعنى واحد قطات اور نمام ایک ہی معنی میں آتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے وقيل ان نمام الذي يكون مع جماعه يتحدثون حديثا فينم عليهم کہتے ہیں کہ نمام وہ आदमी ہے کہ جو ایک مجلس میں بیٹھا ہے لوگوں کے ساتھ اور ان کی باتیں سنے اور پھر وہ با کے کسی اور کے سامنے بیان کرے تاکہ ان میں اور ان میں یا اس میں فساد ہو جھگڑا پیدا ہو جائے یہاں کی بات بیٹھ کے سنے ان کے ساتھ میں اور پھر اس کے بعد بات بات جا کر دوسروں میں بیان کرے تاکہ ان میں اور ان کے درمیان کیا ہو فساد کو جھگڑا ہو تو یہ کون ہوا نمام قطات کون ہے کہتے ولقات قطعات وہ ہیں کہ جو ان کی بات چپکے سے سنیں اور انہیں معلوم بھی نہ ہو کہ یہ سن رہا ہے اور پھر جا کے لوگوں میں وہ بات بیان کریں اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا ہے تو اس طرح سے یعنی چپکے سے سن کر لوگوں تک پہنچانے والے کو قطعات کہتے ہیں اور مجلس میں موجود ہو کر اور سامنے سامنے سن کر اس کو دوسرے تک پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں نما تو بات اہل نے یہ بھی اس میں تفریق کی ہے سید ترغیب میں جلد تین صفحہ نمبر 73 پر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں جو حافظ منری نے خود اپنی کتاب میں کہی ہے لیکن ترغیب و ترغیب کو شیخ الالبانی نے اس کی احادیث کی تحقیق کر کے جلدوں میں تقسیم کیا ہے پانچ جلدوں میں حدیث کی کتاب موجود ہے کچھ اس میں صحیح کی ہیں کچھ غیف کی ہیں تین صحیح کی ہیں دو غیف کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کی برائی بیان کی ہے اور اس کو بطور عیب ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا کل مہینہ ولا توتے کلحلہ مہین اے نبی ایسے شخص کی آپ بات نہ مانے جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے بات بات پہ قسم کھاتا ہے حلاف مہین گھٹیا آدمی ہے کیریکٹر کا بالکل گھٹیا انسان گرا پڑا آدمی ایک دم گھٹیا انسان ہے ہماظ ان حماز ہے لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے مشاہ بن نمیم چغل خوری کرتا پھرتا ہے نمیمہ لے کر یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں چغلی لے کر اس کے اس کے پاس جا کر چگل خوری کرتا ہے سر قلم القلم آیت نمبر دس گیارہ اس کی تفصیل میں آپ تفصیلات دیکھ سکتے کون تھا قطادہ رحم اللہ کہتے ہیں ہماظ یعنی لحمومل مسلم حماظ کون ہے مسلمانوں کا گوشت کھاتا ہے یعنی گوشت کھانے کا جو لفظ آتا ہے کسی کا اسلامی اصطلاح میں اس کو غیبت کہتے ہیں یہ غیبت کرتا پھرتا ہے مشاہ امب نمیم یقین الاحادیفہ نا سی اللہ بعض کی باتیں بعض تک نقل کرتا ہے مشاہ امب نمیم چل کے لوگوں کے پاس جاتا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کو چین نہیں آتا ہے کوئی بات اگر ملی فلاں کی فلاں نے ان سے کوئی بات کہی اب وہ چل کے وہاں تک جائیں گے ان کو چین نہیں آتا ہے کہ لوگ محبت سے رہیں الفت رہے ان میں باقی تو کیا کرتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے بتائیں گے آپ کو معلوم فلاں کیا کہہ رہے تھے ایسا ایسا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بعض اس کا خود کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں میں ڈالنے کا ایک لوگوں کے اندر خباس بعض ہوتی ہے لوگوں کو لڑانے کا ایک ایک بیماری ان کے اندر ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لو, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے تو کچھ لوگوں کے مزاج میں ہی یہ چیز ہوتی ہے تو کہا یہ مسلمانوں کا گوشت کھاتا ہے ان کی ربتیں کرتا ہے اور کیا کرتا ہے چگلخوری چغلی لے کر یہاں سے وہاں پھرتا رہتا ہے اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو تاکہ لوگوں میں فساد اور جھگڑا پیدا کرے لوگوں کا ایک دوسرے کا لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا ہے تو हुँ. یہ امام ابن جرید الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو حسن صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے چغل خوری کا انجام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے عبدالب عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ کئی روایتیں جوڑ کر یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ مرن نبی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر سے گزر ہوا ابن ماجہ کی روایت میں ہے جدید وہ قبریں نئی تھی ابھی ابھی ان کی وفات ہوئی تھی اور قبریں ابھی بنی تھی تازہ قبریں تھیں بخاری میں ایک اور روایت میں قبوری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ان دونوں کی آواز سنی ان دونوں کی آواز سنی جنہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بعض اوقات کچھ چیزیں سناتا تھا تو وہ قبر کا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جو دونوں کا عذاب کرا توقال ان نہما ل ادبان آپ نے صحابہ سے کہا جو ساتھ میں تھے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان نہما لو ادبان وہ اما نفی کبیر کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا ہے اور ایک روایت میں جس کو امام الباری نے روایت کیا ہے ایک طریق میں آپ نے فرمایا وہ ان نحول لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ بڑا تھا وہ گناہ بڑا تھا یعنی ان کی نگاہ میں چھوٹا تھا لیکن اللہ کے ہاں بڑا تھا یا yeah. وہ جو گنا تھا وہ اس سے بچنا بچنے کے اعتبار سے وہ گنا آسان تھا ایسا بہت مشکل نہیں تھا کہ آدمی بچ نہیں سکتا تو گناہ اس اعتبار سے تو بڑا نہیں تھا میں بھاری نہیں تھا بہت بچنے کے اعتبار سے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بھاری اور سنگین تھا مشقت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا گنا نہیں تھا لیکن اس میں کوئی مشقت تو نہیں تھی اس میں بچنے کے اعتبار سے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت بھاری اور بڑا تھا امّا لا من البول ان دونوں میں سے ایک کہل یہ تھا کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا یعنی پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا بعض میں بالی ہی اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا تو پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا وہ ام الخاروں فکا نہ اور یہ جو دوسرا تھا یہ چغل خوریاں کرتا پھرتا تھا ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا یمشی بن نمیما یعنی کہ لوگ اس کے پاس آئیں تو یہ ان کی چغل خوری کرے خود چل کے جاتا تھا یمشی چل کے جاتا تھا نمیما کرتا ہوا سم اقدا جری رتن اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی جو تازہ تھی گیلی تھی شخص آپ نے اس کو اس طرح سے درمیان سے چیر کے دو اس کے ٹکڑے کیے غار قبر قبر اور وہ دونوں جو ٹکڑے تھے آپ نے ایک کو ایک قبر پر دوسرے کو دوسرے قبر پر آپ نے لگایا کالو یا رسول اللہ علیہ فعلتا صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے کہا شاید کہ چیز امید ہے کہ یہ چیز جب تک کہ یہ سوکتی نہیں ہے ٹہنیاں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اللہ سے امید ہے کہ یہ چیز جب تک یہ سوکتی نہیں ٹہنیاں گیلی ہیں تر ہیں تازہ ہیں جب تک یہ سوکتی نہیں ہے کم سے کم اتنے وقت کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گویا کہ یہ جو احمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ آپ کا اللہ کے ہاں ایک سفارش کے طور پر تھا کہ آپ کی گویا کہ یہ سفارش تھی اور اس اعتبار سے آپ نے یعنی ان کی سفارش کی تو اتنے وقت کے لیے ان کا عذاب کیا ہو گیا ہلکا ہو گیا اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الوضو میں حدیث نمبر دو اٹھارہ پر اور اسی طرح سے چھ پر روایت کیا ہے اور امام مسلم نے اسے کتاب و میں حدیث نمبر دو بانوے پر روایت کیا ہے سیاق بخاری کا ہے اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر تین سو سینتالیس پر بھی یہ حدیث موجود ہے جو زیادتی میں نے کی بیان کی جدیدین اس میں کوئی شبہ آ سکتا کہ صحابہ کو عذاب ہو رہا تھا نوز کیونکہ اسی زمانے کے تھے کسی کوئی سوچ سکتا پہلے کے ہوں گے یہود میں سے ہوں گے کون تھے یہ لوگ اسی دور کے یہ مسلمان تھے ان کو عذاب شرک اور کفر کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا ان کو کس وجہ سے ہو رہا تھا ان دو گناہوں کی وجہ سے بڑا گنا چھوڑ کے اس کو کیوں بیان کیا جائے گا اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا تو پھر کیا وہ نوز بلّ صاحبہ تھے بہت ممکن ہے اس زمانے کے مسلمان ہوں صحابینہ بھی ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کیونکہ اس زمانے میں رہ کر بھی بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرتے تھے کسی دور دیہات میں رہ رہے ہیں کہیں اور ہے آپ جانتے ہیں حدیث خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت بیٹھی قبر پر رو رہی تھی اپنے بیٹے کی وجہ سے بیٹے کی وفات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرے تو کہا کہ اتقلری اللہ سے ڈر صبر کر لیکن اس عورت نے پہچانا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاؤ اپنا کام کرو آپ کو میری تکلیف نہیں پہنچی تو اب دیکھیے پہچانا تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا آپ کو لیکن تھی وہ مسلمان اس لیے جب صحابہ نے بتایا کہ جانتی کون نہیں ہے جب آپ چلے گئے وہاں سے آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو جانتی مجھ کو کون ہوں میں آپ چلے گئے وہاں سے آپ کے جو سات لوگ تھے انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جانتی کون ہی نہیں میں پہچانی نہیں کون ہے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں گھبرا گئی وہ دوڑی دوڑی آپ کے گھر تک آئی اور آنے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو وہ عورت نہیں پہچانتی تھی بہت سارے لوگ دوسروں کے ذریعے دعوت پہنچی مسلمان ہو جاتے تھے بائکس اور کار اور موٹر اور پلین تو زمانے میں تھے نہیں بہت سے لوگ نہیں بھی پہنچ پاتے تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے کے مسلمان ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملاقات رؤیت ان کو نصیب نہ ہوئی ہو ہم نہیں جانتے کیا ہے تو اس بارے میں فوراً کنکلوژن پہ پہنچنا نتائج اخذ کرنے لگ جانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس میں احتمالات بہت ہوتے ہیں تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمیمہ قبر کا قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے چغل خوری قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے اسمہ بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیارکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں تمہارے سب سے زیادہ خیر والے لوگ کون ہیں قالو بلا صعبا نے کہا اللہ کے اصول ضرور بتائیے قال فخیارکم الدینہ ادار اللہ تعالیٰ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیر سے متصف لوگ وہ ہیں بھلے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائیں جب انہیں کوئی آدمی دیکھے تو اللہ یاد آئے ان کی زندگی ان کے اقوال ان کے افعال دیکھ کر اللہ یاد آئے تو فقیہ رقم اللہ ادار اللہ کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالی یاد آ دنیا یاد نہیں آئے اور مال و دولت یاد نہیں آئے دین اور دین سے آخر آخر اللہ یاد آئے کو دینداری کا اور ان کی دینداری ذریعہ بن جائے ان کا اخلاق ان کی ان کا دین پر چلنا دیکھ کر اللہ تعالی یاد آئے پھر آپ نے فرمایا اللہ اخبر بشرارک آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں تم سے تم میں سب سے زیادہ شریر لوگ کون ہیں کالوبلا صاحب نے کہاں اللہ کے رسو بتائیے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں تم میں سے شریر لوگ وہ ہیں جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں دو, دو لوگ آپس میں محبت کر رہے ہیں چاہے پہ دو بھائی ہوں ماں باپ اولاد ہو بیوی شوہر ہو دوست ہوں رشتہ دار ہوں کیا کریں آپس میں محبت ہے ہر ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے یا پھر دین کی بنیاد پر آپس میں محبت ہو لیکن یہ کیا کریں جا کے معلوم کیا کہتے ہیں مجھ کو نہیں لگتا وہ لوگوں کے بیچ میں کیا ڈالیں نفرت پیدا کر فساد ڈالے بگاڑ ان کے تعلقات کو خراب کرے کہا کہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو آپس میں جن کے درمیان محبت تھی ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیں فساد ڈال دیں المشاون بن کیسے بگاڑ ڈالیں گے المشاون ابن نمیما لے کر یہاں سے وہاں جانے والی الباغ اور ایسے لوگ جو سیدھے سادے اچھے بھلے لوگ ہیں جو برائیوں سے دور رہنے والے ہیں ان کے اندر ایب تلاش کریں ان کی چاہت یہ ہو کہ ان کے اندر کوئی ایب مل جائے یا ایسا کوئی غلط کام کرے تاکہ ہم ان کو برا ثابت کر لیں اچھا نہیں ہے یہ بعض اوقات آدمی چاہتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تاکہ اس کو نیچے دکھا کے یہ اوپر ہو جائے دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اچھے نہیں بن سکتے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ان کو برا ثابت کریں تاکہ ان کے نفس کو تسکین ملے میں برا ہوا تو کیا ہوا باقی لوگ بھی تو اچھے نہیں ہیں وہ بھی تو اس میں یہ عیب ہے اس میں یہ ایب ہے اس میں ایب ہے ہر ایک عیب والا ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا پاتا تو کیا کرتا ہے جو بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر اچھے انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اب وہ کیا کرتے ہیں ان کے عیوب لوگوں میں بیان کر کے ان کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت سے ہٹا کے نفرت لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں کیا کہا کہ بدترین لوگ وہ ہیں شریر قسم کے لوگ وہ ہیں شر والے لوگ وہ ہیں کون ہیں جو آپس میں محبت رکھنے والوں کے درمیان فساد پیدا کر دیں درار ڈال دیں المشا بن نمیم شکل خوریاں الباغ سیدھے سادے لوگ اچھے خاصے لوگ بری لوگ ہیں برائیوں سے بری ہیں لوگ ایسے لوگوں میں کیا تلاش کریں علانت ان میں عیب تلاش کریں ان میں برائی ان کی لغزشیں تلاش کرتے پھریں کچھ تو غلطی ہو جائے مولوی صاحب سے کہ میں ان کو زریل کروں خطبے میں بہت ایسا بولتے ہیں جو میرے اوپر ہی آتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی موری صاحب ہیں بیچارے ان کو خبر بھی نہیں کیا غلط کام کرتا ہے خود میں کبھی سود کے بارے میں بول دیئے کبھی گھروں کی اصلاح کے بارے میں بول دیے اب یہ سن رہا ہے شاید میری بارے میں بولتے ہیں اب یہ تلاش میں پڑ جاتا ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے کچھ تو ان کی ویک پوائنٹ کچھ مل جائے پوری دنیا میں میں ان کا بول بالا کر دوں گا بے عزتی کر دوں گا ان کی تو اب وہ کیا کرتا ہے تلاش کرتا رہتا ہے اچھے خاصی انسان کی کہ یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ٹوہ میں پڑتا ہے اور بعض تو بہتان بھی لگا دیتا ہے اس کا اپنا گمان جو ہوتا ہے اس کو علم کا درجہ دیتا ہے اپنے اپنوں کے بارے میں بڑی تحقیق کرے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے تمہارے سننے میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو ایسا نہیں ہے جسے اس کا تعلق اچھا ہوتا ہے اس کے بارے میں صفائیاں دیتا ہے لیکن جس سے اس کا دل خراب ہے اس کے بارے میں ادھوری بات بھی لے کے اڑ جاتا ہے جیسے چڑیا فوراً جاتی ہے ڈال پر سے اس کو لے کے پوری دنیا میں چرچے ڈالی ڈالی پر ہاں برابر جا کے شاخوں پر جا کے چہچہتا ہے دل میں پہلے سے برائی تھی دل میں پہلے سے برائی تھی چاہتا تھا کہ کچھ تو ملے بعد میں اگر وہ غلط بھی ثابت گیا تو کام تو ہو جائے گا لوگ شک میں تو پڑ جائیں گے لوگ شک میں تو پڑ جائیں گے لوگ کسی پر توہمت یا اس کی برائی ثابت نہیں کر پاتے لیکن شک میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں دیکھو پکا تو مجھے معلوم نہیں ہے سننے میں ایسا آیا ہے بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو بعض لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے وہ مکار لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر. ایسے لوگوں سے بچے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ایسا, ایسا ان کے بارے میں ایسا فلاں کے بارے میں مولوی صاحب کے بارے میں فلاں شخص کے بارے میں فلاں عورت کے بارے میں ایسی اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کیوں اڑتی اڑتی آئی بھائی اڑتی خبر کے پیچھے چلتا ہے تو. اور پھر ساری دنیا میں اس کے بارے میں بولتا ہے کل کو معلوم پڑتا ہے خبر غلط تھی لیکن تب تک لوگوں کے دل تعلقات اس سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں ایک بار کسی کے بارے میں دل میں برائی آنے کے بعد پھر سے دل الاسٹک کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ واپس سے اپنے ڈائمینشن کو گین کر یاد رکھیں اس کو دل واپس سے اصل پر نہیں لوٹتا ہے کسی کے بارے میں دیکھنے کا نظریہ ایک بار تبدیل ہو گیا واپس سے دل پھر سے معصوم نہیں بنتا ہے ویسا پھر سے دل واپس سے ویسا نہیں بنتا ہے دل میں کھٹک باقی رہتی ہے اور بعض اوقات انسان رائے قائم کر لینے کے بعد واپس رجوع کرنے سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ اس میں اپنی جہال کبھی قرار ہوتا ہے اور اپنے کو بھی متحم کرنا ہوتا ہے تو اس پر باقی نہیں ہو سکتا وہ بھی ایسا ہے کیونکہ اب اپنے کو بھی غلط بولنا پڑے گا اس نے بھی چار لوگوں کو بولا ہے تو میں بھی غلط ثابت ہو جاؤں گا میں بھی عبت کرنے والا میں بھی چغل چگلخور ہو جاؤں گا میں بھی جھوٹا بہتان باندھنے والا ہو جاؤں گا تو بعض اوقات اس نے پھیلایا ہوتا ہے اس وجہ سے کیا کرتا ہے وہ اب اس خبر کو غلط نہیں بولتا ہے کیونکہ یہ بھی یہ بھی اس میں شامل ہو چکا تھا اللہ ہم سب کی حفاظت یہ برائیاں ہیں اس سے بچنا چاہیے الباغ البرا جو لوگ بری ہیں برائیوں سے دور ہیں جرم ان کا نہیں ہے ثابت بھی نہیں ہوا کیا بھی نہیں ہے ایسے لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے تاکہ ان کو متحم کرے تاکہ ان کی عزت خراب کرے یہ برائیاں ہیں کتنی پیاری حدیث اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ان برائیوں سے اور ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے پاس بیٹھے تو اللہ یاد ہے اللہ کی نصیحت ان کو ہم کرنے والے بنیں آخرت یاد دلانے والے بنے یا وہاں کی ربتیں یہاں وہاں کی چول خوریاں اور یہاں وہاں کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ سے دین سے دور کرنے کی بجائے اچھے اخلاق سے دور کرنے کی بجائے ہم اچھے اخلاق والے لوگوں کو بنائیں کہ انہیں اللہ کی ذمہ داری اللہ کے تئیں اپنی ذمے داریوں کا احساس ہو تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے تو یہ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی ہے اس کو امام احمد اور اسی طرح سے امام الباری نے العدب المفرد میں اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب ایمان میں اور امام القبرانی نے میں العدب المفرد میں حدیث نمبر یہ اہم حدیث اس لیے نمبر بھی بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہے العدب المفرد میں حدیث نمبر تین سو تیئیس صحیح حام شیخ الابانی کہتے ہیں یہ حسن ہی ہے حدیث نمبر ایک اور سید ترغیب میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچیس ایک روایت میں آ... کی بجائے الفاظ ہیں المفرقہ آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے مفصد سے مراد یہاں کیا ہے تفریق ڈالنے والے لوگوں کو آپس میں توڑنے والے جوڑنے کی بجائے توڑنے والے تو یہ کیا ہیں ایسے لوگ سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں امام احمد نے مسند میں امام اکتبرانی نے الکبیر میں اور الاوسط میں بھی اور الخرایتی نے مساویل اخلاق میں اس کو بیان کیا ہے حدیث نمبر دو سو پچیس پر اور میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انچاس پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیری ہی ہے ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے ملاب ہوں القبئی فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کیا ہے صاحب نے پوچھا تو آپ نے بتایا چغلی ہے لوگوں کے درمیان باتیں بیان کرتے پھرنا لوگوں کی باتیں ایک دوسرے سے بیان کر کے فساد ڈالنا تو اللہ اس کو کہا دیا ہے امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں باب البیر کتاب البیر وسیلہ اداب میں ذکر کیا ہے ابن مسعود کے طریق سے ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں نقل من بعض الناس الى بعض سدو بین الب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ باتوں کو نقل کرنا ادھر سے ادھر تک ان سے ان کے سامنے کیوں لیف سدو تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیں تعلقات لوگوں کے خراب کریں اس حدیث کو امام البخاری نے الادب المفرد میں اور امام البحقی نے السنن میں اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر پچاسی اور صحیح میں حدیث نمبر آٹھ سو پر بھی یہ موجود ہے اور حدیث صحیح ہے اللہ کے بارے میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں کا القیسائی کہتے ہیں جو لغت کے جاننے والوں میں سے ہیں عربی زبان کے ماہرین میں سے کہتے ہیں العغتو الکریبو الب البتان عربی زبان میں جھوٹ اور بہتان کے لیے بھی العغت کا لفظ آتا ہے اور اسی طرح سے العبا فی لغت قریش جادو کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جادو جھوٹ بہتان ان تمام معنی میں یہ لفظ آتا ہے مختار الصحا میں راضی نے اس کو ذکر کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہاروت اور ماروت جو جادو بنی اسرائیل کو سکھاتے تھے اور بنی اسرائیل سے سیکھتے تھے تو یہ جادو کیا تھا اور اس کا حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ بین وَزَوْجِهِ بنی اسرائیل کے لوگ ہاروت ماروت سے جو علم سیکھتے تھے جو جادو سیکھتے تھے وہ کیا تھا وہ ان سے ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ ش... وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے جادو سیکھتے تھے جس سے وہ لو... لوگوں کے درمیان بیوی شوہر میں تفریق ڈال دیتے تھے سورت البقر آیت نمبر ایک سو دو اسی لیے شیخ عبداللہ الفجان اس حدیث کی شہ میں کہتے ہیں ال کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بات ظاہر ہوتی ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چغل خوری بھی ایک معنی کے اعتبار سے ایک ایک اعتبار سے جادو ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے چغل خوری بھی کیا ہے اس کا اثر جادو ہی کی طرح تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل مشہور ہو جاتا ہے اور اچھا بھلا آدمی جس کے تعلقات اچھے ہیں ایک دم دشمن بن جاتا ہے چگلی کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چغل خوری بھی جادو ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ایک معنی کے اعتبار سے تفعل ما يفعل الساحر اس لیے کہ چغل خوری وہی کرتی ہے جو جادوگر کرتا ہے من التفریق بین القلوب والافساد بین الناس کہ لوگوں کے دلوں میں تفریق اور لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے من منحط اللہ میں سفر جلد نمبر دس صفحہ نمبر جلد نمبر دس صفہ نمبر 275 پر یہ بات موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چغل خوری کرنا ویسا ہی جیسے جادو کرنا اگرچہ اس پر حکم وہ نہیں لگتا ہے جو جادوگر پر لگتا ہے لیکن اثر اس کا وہی ہوتا ہے کہ اچانک دوست دشمن بن جاتے ہیں چغلی کی وجہ سے جیسے کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر جیسے ان پر جادو ہو گیا ہو کہ اچانک دشمن بن گئے دوست جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے بیوی شوہر میں ویسی چغل خوری کرتی ہے تو یہ بھی جادو ہی کی قسموں میں سے قسم ہے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ چغل خوری گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے بڑا گناہ ہے وجہ ہو ان حد الوشد اس اعتبار سے کہ اس میں یہ اتنی شدید و عید ہے اتنی سنگین بات اس میں بیان کی جا رہی ہے وہ کل آخرہ او حد في دنیا فن قبا عید الن اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس پر آخرت میں سزا کی وعید ہو یا دنیا میں شرح حد سزا ہو یہ یہ گناہ کبیرا گناہ ہوتا ہے پتل جلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں ابن رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چغل خوری کبیرہ گناہ ہے چھوٹا نہیں عام. لوگوں کے بیچ میں یہ چیز چلتی ہے لوگوں کو لڑوانے کے لیے لوگ اس طرح سے کرتے جب کہ ذاتی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس میں آخری بات یہ کہ اس حدیث میں بات بیان ہوئی کہ لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت نمام جنت میں نہیں جائے گا کیا وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے کیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا جنت میں جانے والوں کے بارے میں دو باتیں ہیں دو قسم کے جنت میں جانے والے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی عذاب ہوگا نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان پر عذاب ہوگا سیدھے جنت میں جائیں گے دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا اور اس کے بعد جنت میں جائے گے۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے مراد علماء نے کہا کہ وہ لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں یہ ان میں نہیں ہیں. جب سب جا رہے ہوں گے یہ نہیں جائیں گے یہ کہاں جائیں گے جہنم میں ہاں پھر ایک دن ان کو جب اللہ چاہے گا سزا ان کو دینے کے بعد وہاں سے نکال کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا اگر ان کے پاس ایمان ہی اگر وہ توحید والے ہوں تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ جب سب جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ان میں یہ لوگ نہیں ہوں گے تو اس اعتبار سے جنت میں نہیں جائیں گے لیکن اس وقت میں وہ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا تو آ, اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چغل چغلخوری کبیرا گنا ہے اور اس سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم, ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے اور اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہیں جو لوگوں میں دراڑ پیدا کرنے والی ہیں غیبت ہے توہمت ہے بہتان ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیقہ فرمائے تو میں سمجھتا ہوں آج اتنا کافی ہے. آ, اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے اقوال اللہ, اللہ, اللہ رب المین ہمیں عمل کرنے کی توفیق در ان تمام برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کیونکہ درس کا مقصد یہی ہے کہ جو برے اخلاق ہیں برائیاں ہیں ان کو ہم جان کر کے ان تمام برائیوں کو چھوڑیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں علماء کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے اور ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق دامین اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ